ہاں تو اس کو پڑھائیں تھوڑا سو شکر تھوڑا سا پھر بیچ بیچ میں آتے اسکول ہے ہمارے وکیل آج تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ساموش ہو جائے اور پرسکون انداز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ ہے ایرب آسان کر اور مدد فرما تو بڑا اچھا مدد جان ہے تازم سنت متحرہ مسجد نبی بریک میں لکھا ہوا شریف احمد تیروی کہتا ہے بعض نام نہادما کہتے ہیں درحقیقت اہل حدیثوں کا تقریب تقریب شخصی کے بغیر مستقل طور پر کتاب و سنت اپنانے کی دعوت دے رہا ہی وہ بنیادی سبب ہے جس نے انہیں شریعت میں اشتہار کرنے مذاہب اربا کی تکلیف اور انہیں بطور مسلک اختیار کرنے سے بے نیازی پر جری کر دیا ہے حالانکہ یہ بات معلوم ہے کہ جو کسی امام کی تکلیف نہ کرے چاروں مذاہب میں سے کوئی مذہب اختیار نہ کرے وہ صرات مستقیم سے فارغ اور نجات یافتہ یا جماعت سے منحرف ہے یہ بات نام نہاد علماء کا تبصرہ اسی طرح یہ بات بھی معلوم ہے کہ اہل حدیث صاحب اہل حدیز صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے میں تھے نہ تابعین و تباء طابعین کے زمانے میں اور نہ ہی سلف صالح جن کے سلسلے میں خیر کی شہادت دی گئی ہے کہ زمانہ میں سابق مسلمانوں میں کوئی اہل حدیث نام سے موصوم ہی, نج... موصوم ہی تھا اور اس وقت جب اہل حدیث کا مذہب موجود ہی نہ تھا تو وہ بلا شبہ نیا اور پانچواں مذہب ہے اس میں کوئی شک نہیں ایسا کہنے والا تاریخ اہل حدیث سے نابلند ہے اور اس سے اس کا مقصد محض جماعت کی تحیز کے سلسلے میں بدگمانی پھیلانا ہے تاکہ ان سے لوگوں کو متنفل کر سکے اور ان کے کتاب و سنت سے رہنمائی کی راہ میں حائل ہو سکے لہذا در اصل ضرورت مند اور اختلاف ارداز یہ ہے نہ کہ وہ جو جرضرات مستقیم کی روش روش شاہراہ کی رہنمائی کر رہا ہے روشن شاہ راہ کی رہنمائی کر رہا ہے میں نے اپنی مبارک دعوت دعوت دعوت میں حق سے سرفراز من اس پائف منصورہ یعنی اہل حدیث کی تاریخ کے سلسلے میں اپنی نوعیت کی یہ ایک منفرد کتاب تحریر کی ہے امید کہ اللہ از وجل اس کے ذریعہ ایسا کہنے والے اور اس کے ساتھیوں کو ہدایت اور انہیں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوا پر گامزن ہونے کی توفیق دے گا تاکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سے سر فراز ہو سکوں جس میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے اللہ اگر اللہ عز آپ کے ذریعہ ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو وہ آپ کے لیے سرخ سے بھی بہتر ہے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ اسے ایک نیتی کے ساتھ تحتی کے حق کی راہ میں لوگوں کے لیے مکمل نفع بخش بنائے اور اسے میرے لیے نعمتوں بھری جنت میں داخلے کا سبب بنائے آمیر کا بنا رکھوں اس میں دو تین باتیں آ گئی نمبر ایک سبب تعلیم اس کتاب کو کیوں تعریف کیا اس کی وجہ کیا ہے سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ پہلے سے لے کر کے جب سے جماعت کھل کر کے آئی یا جو سمجھ لیں کہ جہاں کتاب و سنت پر لوگوں نے عمل شروع کیا تو ایک بات تو انہوں نے یہ کہی اور آج بھی کہتے ہیں کہ آدمی تکلیف چھوڑ دیتا ہے تو اماموں کو برا برا کہنے اور حدیث و قرآن کو تحریف کرنے میں بڑا جری اور ہمت والا ہو جاتا ہے جب ایسی کوئی بات نہیں ہے اللہ نمبر دو یہ کہ آرمی تقلید کا جب انکار کیا چاروں اماموں سے نکل گیا تو گویا اب اس کا کوئی دین نہیں رہ گیا کیوں ان کا نظریہ یہ ہے مقلدین کا کہ حق چار مذاہب میں محسور ہے ان چاروں میں سے اگر کسی نے ایک کی تقلید نہ کی تو سمجھو کہ اسلام سے خارج ہو گیا نمبر تین صحابہ کے زمانت خیر القرون سے لے کر کے سمع... آج تک آ... صحابہ کرام سے لے کر کے آج تک دیکھا جائے تو اہل حدیث نام سے کوئی انسان آج تک پہنچانا نہیں گیا سبنفی شافی مالکی کی ہم بائی سمجھیے نا کوئی انسان آ... اہل حدیث نہیں کہتا رہا یہ سارے مسائل ہیں جس کی وجہ پر عوام کو اہل حدیث مسلک کے قریب آنے سے روکتے ہیں اور پھر آگے یہ کہنا لے، کہنے لگے چار مذہب حق ہیں اور اہل حدیثوں نے پانچواں مذہب ایجاد کیا جبکہ کی چار مذہب کے علاوہ کسی پانچویں مذہب کی گنجائش نہیں ہے حالانکہ یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں انہی باتوں کی تبدیل کرنے کے لیے شیخ احمد دیہ بھی رحمت اللہ نے یہ کتاب نقل کی اور جہاں تک مسئلہ ہے یہ چاروں مذاہب کا کہ چار مذہب کے علاوہ جو اور کوئی راہ اختیار کی وہ سمجھو کہ سرات مستقیم سے منحرف ہوا اور کہ امت کی مخالفت کرتے ہوئے پانچواں مذہب قائم کیا یہ بالکل جھوٹ سی بات ہے موڑا شفلی علی کی کتاب اشرف الجواب ال نہیں سوال نہیں اشرف الجواب جواب آگ اٹھا کر کے دیکھیں گے جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ پانچواں مذہب کہاں آ گیا تو انہوں نے بڑی से داری سے کہا بھائی کہاں ہے तो مذہب تو شروع سے لے کر کے آج تک موجود ہے شاہدوں میں گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے کیا کہا پانچواں مذہب ارے شاپ مالکی تھے تو پہلے سے پانچواں مذہب ظاہری بھی تو موجود تھا سمجھ گئے نا اس کا مطلب کہ پانچویں مذہب کو وجود پہلے ہی سے آپ کے حکیم المت تسلیم کر دیں نمبر دو حکیم المت کے استاد موڑا رشید احمد گنگوئی انہیں کی بات اور زوردار ہے کیوں وہ کہتے ہیں جس سے کہ معلوم ہے مونا اسماعیل صاحب گجران والا کے پاس کسی نے فتویٰ بھیجا کہ لوگ کہتے ہیں کہ مونا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم اردو بولتی تھی کیا اردو بولتے تھے تو پوچھا گیا کہ اردو کہاں نہ سیکھا کہاں دیوبند سے سیکھا اللہ کے رسول مجھے اردو سیکھنے کے لیے بھی ایڈمیشن ملا یہ موڑا اشلی اصل اشرف علی کو استاد موڑا رشید احمد گنگو ہی کہتے تھے اللہ کی قسم میرے دماغ سے کچھ نہیں نکلنا مگر وہی جو اللہ کے رسول ہمیں یہ کبھی فتح سلفیہ کیا نام ہے مونا محمد اسماعیل صاحب شیخ الرزی گجران مالا کی کتاب فتح سلفیہ میں دیکھیں گے اس قسم کی ساری باتیں اور جگہ وہاں ضرور مل جاتی ہیں لیکن کیا ہے رشید احمد گنگوہی سے کسی نے پوچھا بڑی عجیب سے بات یاد رکھے بلا دیں گے بھائی یہ نہیں بھائی وہ کڑک چائے بنائیں گے ہاں عجیب کی بات ہے منا احمد گنگوہی کی رشیدیہ میں آج موجود ہے ان سے جب کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ جو اہل حدیث ہیں زور سے آمین بولتے ہیں رفول الدین کرتے ہیں صحیح ہے ہی کہا کہ دیکھو آمین رفول الدین بولنا تو شروع سے آ رہا ہے اللہ حیرت کر دیتے بھائی حدیث کے اندر تو آیا شافی بولتے رہے مالکی بولتے رہے بلی اصل میں آمین بولنا برا نہیں لیکن اہل حدیث جو تقریب سے آزاد ہو کر کے آمین بولتا ہے وہ برا ہے یعنی بولو لیکن پہلے ہنسی بن جاؤ تب شاخی بن جاؤ تب ایک طارج علم میڈیکل کالج کا پڑھتا تھا بڑا عجیب لطیفہ ہے سنے گی کہ چھوڑ دیں وہ بچہ جنتا گیا تھا اور رحمان نام کا پتہ نہیں آج کل ہے نہیں ہے وہ गुलबर में पढ़ता था बिहार का वाला गुलबरगा मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था तो वो प्रोग्राम में आया कहा हमें आपसे मिलना है लोग उनका बारह बजे आ जाओ बारह बजे आया तो बड़ी भीड़ भाड़ थी चला गया बेचारा हालांकि फिर तक हम लोग बैठे थे फिर चला गया कहा हम इस वक्त पांच किलोमीटर दूर कहा अच्छा वहां आके मिलते हैं वह आज मिला बेचारा हो اس کے ساتھ حادثہ کیا ہوا اس کو کسی نے صحیح مسلم دے دیا مدالہ کے لیے صحیح مسلم پڑھا اب اس میں آ گئی بات کہ ویتر ایک رکا تین رکا اور اب وہ اشارہ مسلم جس کی تھی اس نے لے لیا اس کی بہن پڑھتی تھی دلّی کے اندر اوبی میڈیکل کالج میں سالانہ چھٹی جب ہوئی تو ہم سے ساری معلومات لے کر کے پہلے گلبرگہ سے دلی گیا وہاں سے اپنے بہن کو لیا اور اپنے بہن کو لے کر کے بہار گیا وہاں بہار گیا تو اب وہاں جانے کے بعد عمارت شرعیہ جو ہے سب سے بڑا ادارہ احام کو جو ہے उसने वहां टेलीफोन किया था कि साहब मुफ्ती साहब हैं कहा मुफ्ती साहब आउट ऑफ आउट आउट आउट आउट सिटी क्या आउट ऑफ सिटी विचारा कब आएंगे एक महीने के बाद अच्छा एक महीने के लड़की आए उनसे पूछा कि मैं रांची से बात कर रहा हूं हा? क्या मसला है ایک نماز ویتر پڑھنے کا طریقہ چاہیے کہ میں کہاں ایک رکات ویتر پڑھنے والا پیدا ہو گیا سوچو کہ میرے ساتھ جو اس لڑکے نے اپنا انٹرویو بتایا تو کہا کیوں کہا کہ اگر ایک رکعت ویتر پڑھنے والا ہوتا تو اس کو اللہ کیرلا میں پیدا کرنا کیونکہ وہاں شفافی ہیں اور ساؤتھ میں نارتھ میں کہاں آ گیا دوس نے کہا ہم ایسا کرتے ہیں ہم صاف بن جاتے ہیں ایک رکاط متر کے کیا ہو جائیں گے شاف بن جائیں گے کہا نہیں اب تم ہنفی ہو تو صاف ہی بنو تو بیوی کو بی بی کرا خود کرایا اس کو کہا اللہ کے بندے حدیث پر عمل کرنے کے لیے اتنے شرائط ہیں کہا کہ ہاں بڑی بات پڑھی پھر اس نے کہا اچھا بتائیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتباع کس کی فرق کی اللہ اس کے رسول کی پھر امام کی بات کہ اجماعی امت اس کو بتر کرنے پرمل کرنے نہیں دیا یہ اسٹال تھا بہرحال آج پورا خاندان اور حیرت کی بات ہے چھ مہینے میں کالج میں اس نے پینسٹھ طلبہ کو ایل بنایا چھ مہینے میں کتنے طلبہ کو گلبرگہ میڈیکل کالج میں پینسٹھ نوجوانوں کو ایل بنایا تو یہ جو کہتے ہیں اب حدیث عمل کر تو کر سکتے ہو لیکن اہل حدیث ہو کر کے نہیں حدیث عمل کرنا ہے تو کیا اسی لیے ہم کہتے ہیں چاہے شافعی ہو یا مالکی یا ہم جس بھی حدیث عمل کرتا ہے اس حدیث عمل کرنے کا کوئی سواب نہیں لینا کیوں نہیں بھائی وہ اس لیے نہیں عمل کرتا جن ابھی کی سنت اس لیے کہ امام نے کہا تو سنت رسول پر عمل ہی نہ ہوا اور ایک ہی گروہرے دی سے جب سنت پر عمل کرتا تو من احاب سنتی فکر فخر چلو اسی انہی سوالوں کے انہی اعتراضات کے جواب دینے کے لیے یہ کتاب لکھی تھی ٹھیک ہے نا چلے چنانچہ میں اللہ کی تحریک سے کہتا ہوں شریف واضح اور قطعی دلائل و براہین سے یہ بات ثابت ہے کہ طائفہ اہل حدیث اہد نقوی سے ایک قدیم طائفہ ہے جس کی پہلی کڑی صاحب اکرام قدیم اجمیر تھے الحمد للہ پہلی دلیل جو باتیں ہم سے اوجھل ہیں یا ہم سے پیشتر ہوئی ہیں ان کی معرفت ان کی بابت خبر ہی کے ذریعے ہو سکتی ہے اور سطح راجیوں کے واسطے ہی سے آئی ہوئی خبر متواتر علم ضروری کا فائدہ دیتی ہے لہذا یہ بات سکاعت کے حوالے سے وارد خبر طواتر کے ذریعہ بدیحی طور پر صحیح بات ثابت ہو جاتی ہے کہ طائف اہل حدیث کا وجود تمام اسلامی فرقوں کے وجود میں آنے سے پہلے عہد نقدی ہی سے ہے کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں اخذ کی تھیں وہ مبنی بر صحت و صداقت تھی اس لیے آپ نے ان کے ہاتھوں جو کچھ بھی انجام پایا اس کی حقانیت کی شہادت اسی وقت مرحمت فرما دی تھی اور ان کے حق میں اپنی دعائے مبارک کے ذریعے اس بات کی تصدیق بھی فرما دی تھی نب اللہ سمیا نقالتی ہادی کب سم آحا اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری اس بات کو سنا اور اسے اچھی طرح ازبر کر لیا اور پھر اسے جس طرح سنا تھا منوان ویسے ہی ادا کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی اپنی باتوں کی تبلیغ کی کا حکم فرما کر انہیں عادل قرار دیا ارشاد فرمایا لیب شاہد الاہدو تم میں سے جو شک جو لوگ یہاں حاضر ہیں وہ ان باتوں کو ان تک ضرور پہنچا دیں جو یہاں نہیں ہیں اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اس بات کی شہادت بھی فرما دی وہ آپ کے بتائے ہوئے وصف پر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے عہد ذریعے سے لے کر نسلم نسل ہر دور اور ہر زمانہ میں حق پر غالب رہتے ہوئے تا قیامت قائم و آباد رہیں گے جیسا کہ ارشاد شادی گرامی ہے لا طائفة من تزنتی امتنحق میرے امت کا ایک پائفہ ہمیشہ ہمیش حق پر قائم رہے گا انہیں ان کے مخالفین ذک نہ پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ اللہ کا حکم سنانچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں حدیث کی حفاظت و سے ان کی تبلیغ اور آپ کے عہدے سے لے کر آج تک آپ کے الفاظ الفاظ و ادائیگی کو مکمل طور پر مرحوز خاطر رکھتے ہوئے اس کی بصحت بصحت و تمام روایت کرنے بصحت و تمام روایت کرنے والوں کی عدالت کے سلسلہ میں نبوی پیش گوئی ہے نبوی پیشین گوئی ہے اور یہ چیز پیشین گوئی ہے اور یہ چیز سب سے پہلے صاحب اکرام علیہ علیہمدمعین کے لیے باعث ہے ثابت ہے پھر ان کے بعد ان لوگوں کے لیے جو بلا انقطاع ہر دور ہر دور و ہر زمانہ میں نسل در نسل مذکورہ صفت کے ساتھ قیامت تک اسی منحط پر قائم و دائم رہیں جس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین عہد رسالت میں قائم تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے زمانے میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حفظ تبلیغ اور اصول و فروغ کے تمام چھوٹے بڑے مسائل میں ان کی اتباع حدیث کے سبب اہل حدیث کا لقب انہی پر غالب تھا سب سے پہلے اہل حدیث کا لقب صحابہ اکرام ہی کو دیا گیا انہیں ان کی زندگیوں میں اور وفات کے بعد بھی اہل حدیث کے نام سے یاد کیا جاتا تھا اہل حدیث نام کا آغاز نام اور وجود دونوں اعتبار سے انہی صاحب اکرام سے ہوا اور ظاہر ہے کہ یہ تو ام اربا رحم اللہ کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے کہ جی جائے کہ تکلیبی مذاہب بلکہ, بلکہ بلکہ تمام اسلامی فرقوں کا ظہور ہو لہذا اس دلیل سے ثابت ہوا کہ طائفہ اہل حدیث کا طریقہ کوئی نیا مذہب نہیں ہے بلکہ یہ تو وہ اولین ترین بنیاد ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قائم تھے اور اس سے آپ نے اپنے صحابہ رضی اللہ علیہ اور ان کے بعد کے لوگوں کے لیے چھوڑا اور یہ لوگ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدے سے لے کر آج تک آپ کے بتائے ہوئے وصف پر بلا انتطاع بلا انقطاع با با عہد باہد عہد قائم ہے اللہ عز انہیں ہر زمان و مکان میں خوب خوب بڑھائے تا آ کے قیامت قائم ہو جائے تین دلیلیں دی ہیں ہمارے علماء تو جانتے ہیں لیکن جو غیر عالم ہیں اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پہلی حدیث صحابہ کے سب سے پہلے صحابہ کرام ہیں حدیث پر عمل کرنے والا حدیث پڑھنے والا دلیل پہلی حدیث نظر اللہ دور عمرہ مقالتی یہاں الفاظ ہی ہوئے فرضے پورے حدیث اس طرح سے نغور اللہ عمرہ ان سمقالتی فہ فضا و آحا تم ادا کما سمیہ غور کریں نظر اللہ عمرہ سمع سمے اللہ تعالیٰ تادہ رکھے لوگ کہتے ہیں کہ اہل الحدیث کی فضیلت میں سب سے بڑی پشارت جو ہے وہ اس حدیث میں نظر اللہ عمران یا مقالتی اللہ ہمیشہ تر و تازہ خوش سدا بہار رہے ہاں؟ کس کے لیے جس نے مکالتی میری بات سنی آپ کی بات ہی کیا ہے حدیث ٹھیک ہے نا پھر تین نے فا حافظا ہا سننے کے بعد اس کو محفوظ کیا حفظ کیا ٹھیک ہے بھائی نمبر دن... نمبر دو وا اور اس کو محفوظ کیا اب یہاں تکرار ہو رہی ہے اگر دونوں کا مانا کیا جائے کہ کی محفوظ رکھا تو کیا ہو رہا ہے تکرار نظر اللہ بڑی حکمت بڑی تفقوں سے شیخ نے دلیل دی ہے یہ دلیل جو ہے عام طور پر اہل حدیث مسلک کی تاریخ اور وجود میں نک... ہم نے تو نہیں دیکھا کسی نے نقل کیا ہو حدارے میں نہ کر صرف میں نے دیکھا یہ شیخ احمد دہلی رحمۃ اللہ علیہ ان کی تفقد دیکھے اس حدیث سے خز کر رہے ہیں کہ ہمیشہ اہل صاحبہ کا کیا تھے اہل حدیث ابرا غور کریں نو دوراللہ مران سامع آلہ خوش رکھے تلو تعالیٰ ہمیشہ ہرا بھرا رکھے کس کو میرے اس ام متی کو جس نے میری حدیث کو میرے تول کو سنا فاحا فہا اور اس کو کیا کیا, کیا؟, کیا؟ वा वा اور اس کی حفاظت کی تکرار ہو گیا اسی لیے ایک ملا علی کاری اینفی ہیں مرقاس خاص شرح مشکار اور شخاری کی جب شرح لکھنے لگے تو کہا میں سب سے توبہ کر لیا یعنی بخاری نے آخر میں ان کو بھی اہل حدیث بنا دیا سمجھے نا مشکال کی شرح میں وہ اور اس کے علاوہ بھی لوگ رکھتے ہیں کہ فاح پیدا اس کو اپنے حفظ سے یاد ہج میں دل و دماغ میں یاد کر کے رکھا و و آحا اور اپنے امن کے ذریعے اس کو باقی رکھا تو پتا کیا ہو گیا صحابہ حدیث سنے یاد بھی رکھا اور اس پر اہل حدیث کیا کرتے ہیں یاد کرتے بکی تعبض بنا دیتے لیکن ان کی تفقوی ایسی تفقو ہرد کیا اور عمل کیا اسی لیے امام رام گرمرزی المحدس فاصلے بڑے سے بات نقل کرتے ہیں ان سے اور اوور نقل کیا پوچھا گیا تم اتنی حدیثی کہاں سے یاد کرتے اتنی حدیث ہیں آپ اللہ اکبر تو کہتے کنہا نستا نستا وہی ہم لوگ حدیث یاد کرنے میں کا طریقہ سب سے بڑا تھا جو حدیث پڑتے اس پر عمل کرتے نہیں بھولتی رہی ہمارے برے شکیر میں ہم لوگ سوچتے ہو کہ بات کہیں کہیں چلی جاتی ہے چند سطر کے بعد بمبا سید سلیمان ندوی کے نام سنا ہے نا آمد. کہتے تھے زندگی بھر ہم کو اشکال تھا ارے کسی نے کہا بخاری کو سات لاکھ حدیثیں احمد بن ابل کو چھ لاکھ ابوداؤد کو پانچ لاکھے انسان کی اتنی حدیثوں وہ کیسے یاد کر رکھے ہوں کہتے تھے ہم برابر ہمارے ذہن میں الجھن رہتی تھی یقین نہیں پڑتا تھا کہ انسان اتنی حدیثیں کیسے یاد سند اور بتا کہتے ہیں لیکن جب ہماری ملاقات موڑا محمد بن یوسف صورتی رحمت اللہ نے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے ایک زمانہ ایسا ہندوستان پر گزرا ہوا ہے کہ تین عربی اجیب تھے دنیا کے سب سے بڑے تاپ ہندوستان کے بلکہ دنیا کے موڑا محمد بن یوسف موڑا عبد العزیز میمن اور موڑا عبد المجید حریری بناسی تین آدمی اللہ کا فضل و کرم تو تینوں اہل دیش تھے اس کا مطلب عربی ادب بھی ہندوستان میں واقع رکھا تو کس نے اب تم رستوں میں جمع ہو گئے تو وہی بات ہے لیکن لیکن پتا پتا بوٹا بوٹا जाने ہمارا جانے जाने کوئی جانے یا نہ جانے چمن ہمارا ہار جانے تحریر محسوس ہیں موڑا محمد بن یوسف سورتی حج میں آئے کتنے بڑے عربی ادیب تھے حج میں آئے مینا کے میدان بڑی مشکل ہوتی تھی بھائی آپ لوگ نہیں دیکھے ہیں حج پرانا تھا بڑا مشکل ہوتا تھا پانی اور یہ سب کھا باس تھا اور پتھر مارنا پانی لینے میں نل رہتا تھا یا گدھے بلاد کے لایا جاتا تھا موڑا محمد بن یوسف صورتی رحمت اللہ سورت کرا تھا سورت گجرات کے تھے اور ماشاءاللہ پانی لینے کے لیے گئے تو ایک عربی چھینک دیا ان کو سارا جھگڑا پانی لینے میں ہوتا تھا کیوں کھنٹے سے لائن لگایا بیچ میں کوئی کود پڑا تھا اب اللہور رشید ٹپک پڑے بیچ میں ماڑا سرتی نے تھپ دیا اب وہ یہ ہندی لگ رہا ہے اب انہوں نے اپنی عربی ساڑی اور نہیں اللہور رشید تو انہوں نے اربی میں ڈالتا تینوں اربی میں شیر کا سواب سے اور جھڑکا ایک شیر کے ایک جگنا دو جمنا استعمال کیے آدم بات چیت مشری لہجہ انہوں نے استعمال کیا غصے میں آ گئے فصیح ابھی بھول گئے علامہ رشید ویسا مشری اب وہ کون سے آدمی بولنے لگے لوکر بدو علی سمجھ گئے نا اتنے میں کچھ اور عرب ارب کو قطر کے, کے سودیا کے, کے دو عالم لڑ رہے ہیں رشید مشریف پڑے کہ آخر ہے کون سا انسان ہے ذمہ دے اچھا آپ دوسرے عربی آ ہر عربی کے علاقے کے لہجہ لگتا جس نے ان سے کچھ کہا اس کے لہجے میں بات کی یہ مسئلہ میرا کے میدان حیرت جو جس عرب کوئی پھسی بولتا ہے فسی کوئی اگر قبیلے والا اپنی قبیلے کے دمت زمانے یہ ہے کون سا انسان بعد میں پتا چلو علامہ رشید رضا مشری عرب کا مشہور ادیب مرد ادھر دوسرے لو یعنی گفتگو کرتے ہی رہے علامہ رشید رضا مشری اپنے ہتھیار ڈال دیئے تسلیم کر لیا اس کے بعد جب تک مینا میں اور مکے میں موجود تھے مولانا محمد بن یوسف سورتی علامہ رشید رضا مشری نماز پڑھتے ہیں ناشتہ کرتے اس کے بعد این ادیب الہلتے اے بول ان سے عربی بولنے کے لیے آیا کرتے تھے اللہ. یہ کہ بھی ہو اللہ سید سلیمان ندبی کہتے ہیں جب ہماری ملاقات ان سے ہوگی کن سے کہتے ہیں کہ پتا چلا یہ شخص ایک مجلس میں چالیس ہزار جاہیلیت کے اشار سنا دے گا کتنے جسد. ایک دو نہیں کلیات اکبر کلیات یا اقبال نہیں وہاں تو ہزاروں کے چالیس ہزار جاہلیت کے اشعار یہ انسان زبانی جب چاہے جو سن لیں ان سے علامہ سید سلیمان جو کہتے ہیں جب اس اہل حدیث سے عالم سے ملاقات ہو گئی تب زندگی بھر کا سارا اس کال دور ہو گیا جبکہ چودہویں صدی کے اندر یہ ایک ہندوستانی چالیس ہزار جاہلیت کے اشعار یاد کرتا ہے تو اس زمانے میں بخاری اور مسلم کو اتنی حدیثیں یاد کر لینا کوئی تعجب کی چیز نہیں ہے اور یہ علامہ محمد بن یوسف سورتی ہیں جن کی کتاب ہمارے ہندو پر ادھار پڑھائی جاتی ہے اللہ تعالی نے تو کہتے ہیں یہ کہ عمل کیا پھر کیا اس کو امرانو ہم لوگ محدث کیسے حدیثیں یاد کیے کہتے ہم حدیثیں سے زبان سے نہیں زبان سے یاد کرتے دماغ میں محفوظ رکھ کے اسی دن عمل شروع کر دیتے اسے سفیاان سعودی رحمت اللہ علیہ یتیم تھے آج ہی ہماری ماں اور بہنوں کو توفیق دیکھنی اولاد کے اسی تربیت اور ہمیں آپ کو بھی چاہیے کہ ایسی بیوی لے کر لے کے آگے کل سر پر چڑھ جائے مسئلہ تو یہ ہے نہیں نہیں وہ چاہیے سروس کرنے والی ہو اسی لیے صبح ناشتہ بھی اپنے سے بنا کے کھاتے سمجھ گئے نا بچوں کی تربیت کون کرے گا نہیں ہم بھی تو کری اور بچہ بیبی ہوم میں کیا تربیت ہوگی بچے کی جب بیبی ہوم میں رہے گا امام سفیاان شوری کی ماں پیواں ہیں بیٹا ہے, ہے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے کوئی جائیداد پراپرٹی نہیں کوئی کمانے والا نہیں ایک چرخا خریدی اور دو لوگ سوت لے کے آتی اسی سوت سے چرخا چلا کر کے دھاگے تیار کرتی اور بیچتی تھی بازار میں اور اسی آمدنی سے گھر کا خرچہ چلاتی اور اپنے بیٹے سفیان شوری کو عالم بناتی تھی لیکن ماں ہو تو ایسی ہو کیا کہتی ہے بیٹے سفیان یہ میں نے تم کو ایک دن دیا ہے اور جب تک پانچ حدیثیں یاد کرنے کے بعد عمل نہیں کرو گے ماں ہوماں شرط لگا رہی ہے بیٹے حدیث پڑھ کے آؤ گے جب اس حدیث عمل کرو گے تو اگلی فیس دوں گی ورنہ نہیں دو گی جب ایک مائی یہ حدیث کو یاد کرانے کے لیے اتنی کوشش کس کے ذریعے امن ہمیں ایسا بیٹا نہیں چاہیے جو حدیث تو پڑھ لے لیکن حدیث اس کے عمل میں نہ آ جائے بیٹا سفیان ہمیں ایسا عالم بیٹا محدث ہونا چاہیے کہ اس کے زبان پر جو حدیث ہو اس حدیث کو اس بیٹے کے عمل میں ہم دیکھ لیں اللہ تعالی دعا کرو ہم اور آپ کو ایسا عالم بنائے اور ماں ماؤں بہنوں کو بھی ایسی اولاد کی تربیت کرنے کے توفیق تو دلی سمجھ میں آ گئی جب حدیث صحابہ سنے پڑھتے اور کیا کرتے اس پر یہی حدیث آلفی پھر اسی لیے اللہ نے کیا پر دوسری تھی دلی چاہیے کہ جو لوگ مجھ سے حدیث سن رہے ہوئے یہ بعد میں آنے والوں کو پہنچا دیں جب عمل نہیں کرنا تھا تو پہنچانے کی کیا ضرورت تھی دوسری چیز سبحان اللہ ان کی دلیل شیخ احمد کا علم تفاکو فی ادیر ذرا شیک لوگ کہتے ہیں کہ اہلکے جو جوتے ان کو تو فیکا نہیں آتی ان کو فیکا جب میں دبئی آیا تو شیخ ابھی بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے یہ بتا دیں دبئی تقریباً ابھی دو ہی سال ہمیں پہنچے ہوا تھا کہ امارات حکومت نے یہ آرڈر جاری کر دیا کہ سعودی جامعات سے جو لڑکے علماء پڑھ کر کے آتے ان کو فقہ نہیں آتی اس لیے دعوت یعنی تصویر درست دینے کی اس وقت نہیں دی جا سکتی جب تک فکا نہ جانا انسان اور وہاں کی حکومت اور اوقات میں کے ذہن میں ڈالا گیا تھا یہ لوگ صرفی حدیثیں رٹ لیتے ہیں ان کو فقہ نہیں آتی اب میں داخل ہوا زندگی کا جیوا کا داخل ہوا مدیر پکڑا کہاں چلو کہاں چلنا ہے اوکام میں سب کا امتحان ہوگا ارے آردی بن میں امتحان دیا میں سزیا میں دیا فیضاں میں دیا مدینہ یونیورسٹی میں دیا اب جب محراب ممبر پر آ گیا تو پھر ایک امتحان کھڑا ہوگا اب کچھ دو تو ایسے تھے لفٹ مر ہمارے ساتھ مدیر چاہ تو بھاگ لیے اب دو تین آدمی ہم نے لے کے گیا آفس میں بیٹھے تین ممتہن بیٹھے دو عربی اور ایک خان صاحب بیٹھے جو وہاں کو مفتی تھا آرانا کس کلیہ سفاری اور سب سے پہلی شوق ہماری آئی है? اور ہم ملا تو میں ملا کیوں سب ادھر ادھر گئے اور بیٹھے جو دن سب سے پہلے ہماری تو اس میں جو حدیث والا تھا کس کلیا کلیت الحدیث سے सवाल हट के धड़ाधड़ जवाब देते दे गई तो वो जो पठान था वो हंसी फेंका का बड़ा माहिर समझा जाता था आज भी जिंदा है उसने कहा कि कौन सी फेंका पढ़ी है कहा कौन सी फेंका मैंने कहा कौन की सी तुम नहीं तुमने कितनी पढ़ी है फे गए हंसी मैंने कहा हमने चारों फेका पढ़ी <laughs> क्या क्या तुम इम्तिहान हमारा ऐसे متر باد بی بیٹھا ہوا ہم نے چاروں فضا پڑھی بتاؤں شہید پڑھی تھی میں نے پھر بہت مخارف میں نے کہا ایک امام کی فضا پڑھنے والا چار امام کی فضا پڑھنے والا کی امتحار کیسے لے گا وہ نہ کہ میں تیرا امتحار میں پورا ہنگامہ اللہ کی قسم یہ سعودی جامعہ اور سعودی خلری جھیل کے متعلق جو غلط سیمی دنیا میں تھی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور آپ جیسے جیسے کی دو سے میرے ذریعے صاف کر کریں پھر آگے بڑھا نہیں چھکے ہان جی نے کیا پڑھیں گے تمہیں سمجھا دے پٹھان ہے آپ نہیں تو پٹھان تھا نہیں ان کو پٹھان اب کا نہیں کہا کون شرح کون سکا پڑ گئی ہے میں نے کہا بھی ہوں سب میں نے کیا نام لیا اور وہاں کہیں پڑھا ہوا تھا بیشتی بی ایس ٹیوری لیور پڑھا تھا راؤ نہیں چنا تھا وہ فارسی افغان ہی اور ہم انڈین پھر اور کون کون سی میں نے کہا ہاں یہ سات جلدوں میں ہے کیا اس میں میں نے کہا ودو سے لے کر کے اشار بنانے کا طریقہ اشار بنانے اور مربا بنانے کا بھی طریقہ پھر سے پڑھا میں نے کہا مالا پتا مل ہو مالا بتا یہ فارسی بھی تھی یہ کتاب کون پڑھا میں نے کافی اہم تھی مؤلف کازی ثنا اللہ پانی پتی زمیل شاہ اسمایل شاہ علی اللہ نہیں اور کون پڑھ میں نے کہا نورزا اور واقعی میں پڑھا تھا نورا کہا شہادا نے کہا انتہا نفی انارف اسمان الحنفیہ اب دیکھ رہا تو اور منہ جو حدیث والے اندان فین والا تاریف وسمان الحنفیہ کیسا ہم بھی ہے ہنفی بھی خجاب کتابوں کا نام بھی تجھے نہیں معلوم ہے شرمندہ ہوا بس ختم واللہ اللہ پھر سارے دعات کا امتحان ہمارا مدیر تھا اس نے شیخ ابن الباس کے پاس لکھ کر کے بھیجا کہ دا شیخ ظفر نے پوری دنیا میں کھلری جین جو مملکہ ہوتے تھے ان کے متعلق ایک افواہ اڑائی جاتی تھی کہ یہ لوگ فکا نہیں جانتے شیخ ظفر نے سارا اس دور کر دیا اس دن سے لے کر کے آج تک کوئی قرارداد نہیں آئی کی یہیز جو ہے سیکا ہم لوگ جانتے ہیں فکا پڑھتے ہیں تفقو الحدیث حدیث بھی رکھتے ہیں تو بولے کتنی بڑی دلیل کہ چاہیے کہ اللہ سن شہادت دی چاہیے کہ ہم سے حدیث سننے والی جو حاضر ہیں وہ ان کو پہنچا دیں جو حاضر لاب کیا مطلب ہے کہہ رہے ہیں شیخ احمد حدیث پڑھنے والوں کو موتبر اللہ رسول نے قرار دے دیا موتبر قرار دیا نہیں ہوا حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کو سیکھا موتبر قرار دیا کہ ہاں ہم نے جو زمان سے ادا کیا تو اور تم موتبر ہو اسی لیے بات میں آنے ان کو تم پہنچا جو ہمارے پاس موجود نہیں اگر عمل نہیں کرنا تو اس کی کیا ضرورت تھی مقدماری کی پھر آخر میں ایک دلیل دے دی کہ اہل حدیث کبھی ختم نہیں ہو سکتے ہمیشہ سے ہمیشہ پھر مشہور حدیث حضیر اللہ تعالی استمرار کسے کا چلے سے دوسری گلی امام زہبی رحم اللہ نے تجرب الفاظ کے جلدے نمبر ایک صفحہ نمبر انتالیس اور امام خفی بردازی رحمۃ اللہ نے اپنی صنعت سے تاریخ بردار یہ امام زہبی کے نام آیا نا یہ امام ابن کیمیا کے شاہر اور کبھی اگر نوبت آ جائے بس ایک منٹ لے کے گاجہ نہیں کی تاریخ اہل کتنے کتنے بڑے بڑے اہل گزرے ہوئے ہیں تو ان کی کتاب تز کے پاکستان سے اردو میں ترجمہ ہو گیا ہے اور اگر آپ اور آسان چاہیں تو ایک کتاب کا نام نوٹ کر لیں موڑا ابو جہایہ محمد شاہ جہاں پوری متوفا انیس سو بیس یہ اصل میں انفی تھے تمام علمائے شاہ جہاں پور کہاں کے جہاں پور کے سارے نے ان کو پڑھ کر کے فارغ ہوئے تو سب لوگوں نے چندہ دے کر کے ان کو بھیجا تھا رام پور کہاں بھیجا تھا رام پور اور آباد ہمارے برے صغیر میں آباد اور رام پور یہ دونوں ایسے شہر تھے جہاں علوم اقلیت منطق فلسفہ اور مناظرہ کے بڑے بڑے استاد ہوتے تھے منادرا کیسے کیا جائے تو انہوں نے وہاں کے احناف نے ان کو منادرا پڑھنے کے لیے بھیجا کی جاؤ پڑھ کر کے آؤ اور حنفیت کو بچاؤ کیونکہ غیر مقلق بڑی تعداد تیزی سے پڑھ رہے ہیں تو اہل حدیثوں کے خاتمے کے لیے نام کیا ہے ابو یہ محمد شاہ جہاں پوری غیر ماشاء اللہ کو منادرا سیکھا اور جب اطمینان ہو گیا دنیا میں کوئی اہل حدیث اہل حدیث تو کہتے نہیں اس چیٹے غیر مقلد کہتے تھے اب خیر مقلد ہم سے کیا مقابلہ کرے گا تو پورے ہندوستان سے اہل حدیثیت کو ہم ختم کر دیں گے آئے سینا تانے اور آسین چڑھائے اب چیلنج کرتے تھے پہلا مراذرہ ان کا ٹھن گیا موڑا بدر الحسن سہ سوانی رحمت اللہ علیہ اہل حدیث عالم کا نام کیا تھا بدر الحسن سہ اعلان ہوا مرادرے کی تاریخ مقرر کری کی گئی ساری دنیا انٹ پڑی کیوں ہمارے مولانا کے سامنے کیوں سیکھے جی گا تین سال کا کو کر کے آیا ہے مرادرے کے لیے جیسے مناظرہ شروع ہوا موڑ تکلیف پر مونا بد الحسن صحسمانی رحمت اللہ علیہ اللہ, اللہ ان کی قبر کو نوروں سے بھرے انہوں نے پانچ منٹ میں ان کو لاجواب کر لیا پانچ منٹ سارے مجمے کے سامنے یہ کھڑے ہو گئے کہا میں شکر سکا گیا اور میں اہل گری سوتا ہوں اور ابو یہ محمد شاہ شاہجہاں پوری پھر موڑا فضل الحسن شہ سوانی سے کہا کہ بھائی آج تک جو پڑھا سب ختم اب پھر آپ سے پڑھیں گے تو کچھ بوڑا اپنے مد مقابل سے پڑھی پھر وہاں سے چلے آئے شیخ الکل میاں ندی حسین تہری سے پڑھی انہوں نے کتاب لکھی کہا جاتا ہے کہ گھر کو آگ لگ گئی اتنا جانتا ہے نا آئے کہ جتنے ان کے انہیں اعتراضات ہنسیا نے آج تک کی تھی مونا رشید احمد گنگوہی محمود حسن دیوندی اشف علی تھانوی جتنے لوگ علمائے لدھیانوی یہ جام شواہد والے جتنے لوگوں نے اعتراض کیا تھا اللہ جدائے خیر دے اس عالمی دین ابو ابویا محمد شاہ جہاپوری نے سب کے تردید میں کتاب لکھی کتاب کا نام رکھا الارشاد الا صبیل الرشاد فی مصالتی تقلید دیول استحال نام ربا ہو گیا الشاد الا صبیل ارر رشاد ال فی مصالحتی تقلید وال اشتہار پورا نام آ انہوں نے نام کی کتاب لکھی چپی ان کے سارے اعتراضات کا بڑی سنجیدگی سے جواب دیا اور اس کتاب کے اندر لکھ مارا لکھ دیا کہا دو آخیں نکل کے, کے ایک تو یہ کہتے ہیں کہ میں دیوبندیوں سے حلفی بنا ہوں ہاں بونے کیا تکلیف دے والار دو چیزیں ان کی بتا کے ہم بات کو آگے بڑھائیں گے اللہ اخبار بڑی پیاری بات کہی دونوں بڑی عبرت نمبر ایک سن کے تعب کریں گے کہتے میں وہاں سے نکل کے آیا ہوں حقیقت اندر کی مجھے خوب اچھی طرح سے ماری کہتے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کم سے کم ہمارے پچیس فیصد علماء اہار جو ہیں دیبن ان کو مطلب کہ اہل حدیث کی حقانیت تسلیم ہو چکی ہے کتنے لیکن مشکل ہے کہ سمجھتے ہیں اگر ہو گیا تو میرا کیا ہوگا برادری کیا کرے گی کہتے ہیں میں جانتا ہوں اپنے اساتذہ مشائق اپنے علماء کو پچاس فیصد ایسے ہیں کہ سب کو مسلک اہل حدیث کی حقانیت وانوے اقرار کر چکے ہیں لیکن اعلان کرنے کے لیے اعلان کرنے کی ہمت ان کے اندر نہیں خوف زدہ حوصلہ دوسرا واقعہ کہتے ہیں ہمارے علاقے کے بڑے پیر صاحب تھے شاہ واجد علی شاہ صاحب سے پکارے جاتے تھے اور پورے شاہ جہاں پور کے پبلک پر انڈیا گورمنٹ کی اتنی نہیں چلتی جتنا ان کی چلتی تھی ان کے پاس کچھ لوگ مل کر کے آئے کیا حضور کا کیا ہوا کار دن بدن یہ غیر مکل بڑھتے جا رہے آپ ایسے خاموش بیٹھے رہیں گے ہاں؟ جیسے بنی سل نے کیا کہا تھا آتا گرو بو سا وکاؤ لوب سے دو فل ہر ہاں؟ تو کیا کہا سنو کرتے ہاں ایسے آپ خاموش بیٹھے رہیں گے تو ویر <laughs> <laughs> صاحب نے کتنی پیاری بات کہی اور اس کو یاد رکھیں کہتے ہیں کہنے لگے کہ اللہ پیر صاحب نے کہا اللہ کے بندو جب حدیث پڑھتے ہیں تو ہنفی کیسے رہ جائیں گے حدیث تو سب کو غیر مقدم بنا ہی دیتے کیا مطلب یہ حل حدیثوں کا قصور نہیں ہے یہ جو حدیث ہندوستان میں عام ہو گئی اس حدیث کی برکت ہے انہوں نے کتاب لکھی اور اس کتاب میں بڑی علمی کتاب ہے اور پورا تسکرت الحفاظ کا خلاصہ آ گیا چند سفات میں کون کون اہل حدیث تھا کس صدی میں تھا کب تھا حافظ زہربی کے تشکرت الحفاظ کو نقل کر کے وہ خلاصہ کر کے انہوں نے پیسہ لیا جس کتاب کو کسی لیٹر ہمارے کیا پاکستانی نے کر دیا ہے تو تسکرت الحفاظ کا ترجمہ پاکستان پاکستانی شائع ہے آپ اس کو پڑھیں اور بہت ساری چیزیں ملے گی اور خاص طور سے اگر چاہتے ہیں تاریخ کہہ رہے اس کتاب کو لیں الرشاد البیل ارشاد اس کو پڑھتے جائیں مئو سے ہاں ہاں کیوں نہیں مئو زندہ باد یہ کتاب اصل میں یہ کتاب معلف نے چھپایا تھا اپنے زمانے میں کتاب نایاب تھی اور پڑھنا بہت مشکل تھا بے ترتیب تھی مونا آتا اللہ ہنی بھوجیانی لاہوری رحمت اللہ علیہ جن کو حدیث کا انسائکلوپیڈیا کہا جاتا ہے اللہ ان کی قبر کو نوروں سے بھرے انہوں نے اس کو لیا اور لاہور میں اپنی نظر ثانی اور باقاعدہ تخریج حوالے اور ہیڈنگ قائم کر کے انہوں نے چھپایا ہم لوگوں کو ملی پھر اس کتاب کو اس کے بعد ذرا کچھ اور انداز سے جمی تہلے دی صبح جمع تہلے دیس بام کے چھپایا اور ابھی چند کچھ عرصے ہوئے اور اچھے انداز میں مؤنا بھنجن میں مکتب فہیم میں چھپایا ہے کوئی نایاب کتاب نہیں ہے نا اس کتاب کو اگر پڑھیں گے تو بڑا اچھا ہوگا چلے میں نے اس لیے بتا دیا کہ یا امام زہبی کا نام آیا ہے نا اور امام زہبی اہل حدیث کیا تھے ابن تیمیہ کا شاہر ڈور کو اور امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اپنی سدس تاریخ بغداد جلد نمبر نو صفحہ نمبر تی پی نے سوچا ہے کوئی اور امام حافظ بل ند رحمہ اللہ نے علیہ صابق جنز نمبر نو صفحہ نمبر چار سو ستاون فرمایا ہے کہ امام ابو فقیر رحم محمد اللہ فرماتے ہیں اور آئے تو ابا حریر رضی اللہ عنہ مطلب صاحب حدیث خواب گئے کیا میرے حدیث ہے اور خواب ہے نا جن دنوں میں سجستان میں ابو حیرر رضی اللہ عنہ کی حدیثیں تسمیم کر رہا تھا میں نے ابو حرا رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا تو میں نے ان سے کہا میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں تو انہوں نے فرمایا میں دنیا کا سب سے پہلا اہل حدیث ہوں اللہ سب سے پہلے اہل حضی تو بوبکر ہیں عمر ہیں اشرف مبشرہ ہیں یہ تو سب کے بعد کے ہیں یہ تو مشکل سے ڈھائی تین سال اللہ رسول کا آخری زمانہ پایا لیکن کہتا نا ابول حدیث ابو بکر عمر جتنے صحاب کرام ہیں سب سے زیادہ حدیث انہوں نے روایت کی بلکہ جو حدیث آتی ہے کہ اللہ رسول نے تین باتوں کی ہمیں وصیت کی تھی ان میں ایک بات کیا تھی ایک بات کیا تھی ایک بات یہ تھی کہ اللہ اناما اس وقت تک نہ سونے جب تک کہ نماز نہ پڑھنے اللہ رسول تو سب کو تحجد کی رقبت دلاتے تھے ان کو کیا فرماتے ہیں نہیں سونے سے پہلے اتر پڑھ لینا پھر اس کے بعد سونا سر حدیث کہتے کیوں کہ رات کو بہت دیر تک لوگوں کو حدیث کا درس دیتے تھے تو اللہ رسول نے اندازہ لگا لیا تھا اتنی دیر تک جو حدیث کا درش دیتا ہوگا حدیث پڑھاتا ہوگا تحجد کی نماز وہ نہیں اسی لیے اناسا ہے وہ بھروسہ ہے یہ نہیں کہ مطلب کو ماننا نہیں تو بڑا کوئی پکڑ لے دو گا اس کا مطلب پورے صحابہ میں ایک حدیث تھا نہیں پہلے سبھی تھے لیکن ہم نے اپنے آپ کو کیوں کہا کہ سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے حدیث کی تبلیغ کرنے والے میں ہوں اور اس کی وجہ کیا تھی اس حدیث کو یاد رکھیں جب انہوں نے ان کی شکایت لوگوں نے جا کر حضرت عائشہ سے کیا, کیا کہ ابو کہاں کہاں سے جیسے لا کے سناتا ہے تو حضرت عائشہ بھی کہا بھائی پتہ نہیں کہاں حضرت سناتا ہے بڑا ہنگامہ ہوا تو انہوں نے کیا کہا حضرت عائشہ کا معاملہ ہے اللہ کے رسول کے لیے بہت وقت اپنے بناؤ سگار تیل اور سبال سنبھالنے میں لگا دیتی تھی سمجھ گئے نا یہ ہمارے انصار بھائی ان کو تجارت سے پیش آ فرصت نہیں اور یہ مہاجری انسان ان کو کھیتی باڑی سے نہیں چلے گئے صبح کھیتی میں کام کرنے کے لیے شام کو لوٹتے ہیں اور یہ مہاجرین دکان کھول کے صبح سے بیٹھ گئے لوگوں طرح پوچھو ابو ہریرا نے بھی کبھی محنت مزدوری کی نہیں ابو ہریرا سوچتا تھا کہ تین دن میں ایک دن کھانا مل جائے کہ جب بھی کھا گا لیکن اللہ کے رسول سے چمٹا رہتا تھا کہ اللہ رسول کون سی بات کہیں کہ میں اس کو یاد کر لوں اسی لیے ابو بریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دادا حدیث رسول سیکھنے عمل کرنے کہ جیسے کسی اور صحابی نے محنت نہیں کیا اسی لیے جب اللہ رسول نے فرمایا ابو برا کیا بات ہے سارے لوگ مانگتے ہیں کوئی مکان مانگتا ہے کوئی سواری مانگتا ہے جتنے تمہارے ساتھی صحابہ صفا ہیں سب سب بنا لیے تم کبھی کیوں کچھ نہیں مانگتے ہم سے ایک ہی شخص تھا پورے اصحاب میں جو اللہ سے تو کچھ مانگتا نہیں بس ایسے دیکھتا رہتا کہ اللہ رکھ کیا کہیں ہم یاد کر لیں کیا کریں محفوظ کر لیں اللہ اکبر کو ہو رہ رہا اور کبھی کبھار کہتے ہیں بھوک کے مارے بے ہوش ہو کے گر جاتا تھا تو راستہ گزرنے والے لوگ سوچتے میں تو بیٹھا رہتا تھا کہ میری شکل کو دیکھ کے کسی کو رہے بجائے کہ بھوکا ہے کیا کھانا کھلا دو اور میں جب بشی کھا کے گھر گر جاتا تو گزرنے والا سوچتا ہے اس کو مرگی کی بیماری چوتا پہن کے گردن خوب رڑتا تھا ہمارے اپنے جوتا سکھاتے ہیں نا کہتے ہم تو یہ بار بار اللہ کو کیوں نہیں مانگتے کا اچھا اللہ سل ایک چیز میں آپ سے مانگتا ہوں کیا ہے تو اللہ میں اللہ بس ایک ہی ای چیز مانگتا ہوں کیا اللہ تو آپ کو جو سکھاتا جائے وہ سب کچھ آپ مجھے سکھاتے جائیں گے اس کے علاوہ میں کچھ نہیں مانگتا امام تمن مندا نے اپنی کتاب و صحابہ میں کتنی عجیب سے بات نقل کرتے ہیں نبی رہتا شام گزر رہے ہیں تین نوجوان صحابی جس میں زید بن صابت ہیں ابو ہراہ رہا ہے تینوں بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں اللہ اگر صرف آگے چوتھے کھڑے ہو گئے آنے پر میں تم لوگ اپنی اپنی مرضی سے دعا کرو میں آمین کہوں گا کتنی خوش نصیبی تھی تینوں کی قسمت دعا کرو میں آمین کہوں گا تب تینوں نے کہا ابو خیر تم بڑے نہیں, تم دعا مانگ لو سب کو ابو ہے نے کو سمرٹ رکھے اور دونوں سے پہلے دعا منگوائی <laughs> تم دعا مانگ رہا تم دعا مانگ رہا چلو اب ایک نے اٹھایا اللہ ہوں گا اصلوں کا کداو کا چلا جا اللہ مجھ کو یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے جب سمجھا کہ سب کچھ مانگ لیا تو خاموش ہو گیا اللہ صرف ہوں میں آمین اللہ اس نے جو مانگا پھر دوسرے اب ہو رہا ہے ابھی مانگ لے دوسرے نے مانگا اللہ مجھے یہ دے دے یہ جتنا مانگتا تھا مانگا جب سوچا کہ بس سب کچھ مانگ لیا خاموش ہوتا اللہ سب نے کیا فرمایا اب تیسرا کون بچا اللہم اللہ کا سیاح بھائی اللہ ساتھیوں نے جتنا مانگا وہ سب ہم کو دے دے اور ہم کو علمنافی دے یہ جی تھام آدمی دو دونوں سے میں بھٹار بھا دوں گا دونوں پہ اللہ سے کا قدوسی یہ ڈٹوار بادی لے کے اللہ ابر اللہ اکبر اللہ